رمضان کے مہینے میں میں نے دیکھا ٹی وی کے نیوز پر سلمان خان نے بدھ کا پوجا کرا تھا ہی ہی تو میرا خیال ہے آپ کی لائن ڈراپ ہوگی کالوں اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم لوگوں عدت سے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا کہ میری باتیں ہیں وہ بحرین میں ہیں اچھا تو وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے میاں چار تاریخ کو فوت ہے اچھا اچھا تو وہ اب ان کی بچیاں ہیں دو جوان ہیں وہ باہر بہت ہی کم نکلتی ہیں تو وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو باہر کے کام بھی خود ہی کرنے پڑ رہے ہیں تو وہ کس طرح باہر جائیں عدت میں اچھا اور وہ اگر یہ چار مہینے دس دن کی عدت ہے تو اس میں وہ کمی پیشی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری چائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کال ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا بر کہاں سے بات کر رہے ہیں تبم انڈیا محبوب کے ڈسٹرکٹ سے بول رہے ہیں سر جی جی فرمائیے حسین صاحب جی صاحب رہا جی بات کر رہا ہوں بھائی حلیم صاحب جی بات کر رہا ہوں با با میرے بھائی کے دو کڈنیز فیل ہیں جی مفتی اکمل صاحب سے ان کے لیے دو جملے اگر سے دعا کروائے تو انشاءاللہ پوری دنیا ان کے لیے آمین کہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ان کو شفاف ہو جائیں گے ان ضرور ضرور کیوں نہیں ضرور کروائیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب چار چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا جی ہاں علم عمل صبر اخلاص اس کے بعد حکمت جو ہے نبی کریم کی وہ بہت ہی بہترین تھی اور اسی حکمت میں یہ تلوار والا معاملہ بھی آئے گا صحیح کیونکہ اصل میں انبیاء علیہ السلام کا کام جسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ انہیں تبلیغ دین کے لیے بھیجا جاتا ہے جس کی اور بھی ہم اصل نکالیں تو وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیمے کو تمام دنیا میں نافذ کرنا ہے صحیح یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کے تحت سب کو جمع کر دینا اس کے لیے ایک حکمت تلوار کی بھی اختیار کی گئی صحیح یہ خیال غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے جی ہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ تو ویسی خلاف حکمت بات ہے اگر آپ کسی کا مذہب تلوار کے زور پہ تبدیل کروا بھی دیں گے جیان. تو اس میں کبھی استقامت حاصل نہیں ہوگی صحیح. جب آپ کے تلوار کا زور ہٹے گا وہ فوراً کو قافر ہو جائے صحیح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تبلیغ الدین نے اثر کیا, کیا اور لوگ مسلمان ہوئے اس کے بعد وہ اس سے ہٹے نہیں جی ہاں چند ایک ہے جو, جو راسک ہو, ہو گیا تھا صحیح. اور اس میں بھی حکمت یہ دیکھیے ہر مقام پر کہ نبی کے قریب نے نرمی پیار محبت شفقت اور جب آپ صحاب کرام کو بھیجا کرتے تھے تو جہاں بھیجتے تھے کل بھی ہمارا ذکر ہوا کہ آپ فرماتے تھے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اگر قبول کر لیں تو اسے تعارظ مت کرنا صحیح اس کے بعد ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر <سلام> ہمارا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں غیر ضروری بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب سارے مزار بزرگانے دین کے مزار پہ جائے ان کے فیض و برکات کس طرح حاصل کیے جائیں اور ادب کیا ہے کہ ٹانگوں کے پاس کھڑے ہو کے پڑھیں یا ان کے چہرے مبارک کے پاس پڑھے صحیح بہت شکریہ کال کرنے کا بھائی جی مفتی صاحب ہاں اور تو دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کو اپنے ماتا آنے کی دعوت دو کہ پھر وہ ماتا آنے کے بعد ایک جزیہ جس کو ٹیکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ دیتے تھے تو پھر حاکم اسلام ان کو تحفظ فراہم کرتا تھا اور پھر فرماتے تھے اگر اس کو بھی تسلیم نہ کریں تو پھر تم ان سے جنگ کرنا اور اس میں بھی پھر عورتوں بچوں بوڑھوں کمزوروں اور بیماروں کو چھوڑ دینا سب پر حملہ کرنا صحیح. یہ حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ پانچ امور جب جمع ہوئے تو اس نے معاشرے میں انقلاب پیدا کیا اس کے حوالے سے اگر بات کریں کہ جو حکمت کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب کے کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیل پھیلا تو لوگوں کو چھوڑ دینا جزیہ لے کر اور ان کو تحفظ دینا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو تحفظ دینا یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے اس نے تو واضح طور پہ ایک تو یہ بات سامنے ادب سے دیگر حب سے دیگر اقوام سے کس طرح رواداری کا اظہار کیا تعلقات پر. پرانے حقین میں اس حوالے سے بہت ساری باتیں ملتی ہیں کہ اسلام نے دیگر معاشروں سے تعلقات اور رواداری کے اوپر زور دیا ہے رہا یہ مسئلہ کہ تلوار کے زور پہ کھیلنا اور جزیہ وغیرہ لینا تو ایک ہے ایمان وہ تو آپ کسی کے اوپر بھی زبردستی مسلط نہیں کر سکتے ہیں صحیح کیونکہ ایمان قلبی بھی صفر ہے اور قلب جو ہے وہ اخلاق سے تو متاثر ہو سکتا ہے دلائل سے تو متاثر ہو سکتا ہے لیکن صحیح. کبھی بھی تلوار سے نہیں صحیح. دوسرا ہے اسلام یعنی اسلامی نظام صحیح. اسلامی نظام وہ نظام ہے جو امن کی ضمانت دیتا ہے اگر صحیح. اس سے انحراف کیا جائے مطلب ہے کہ امن نہیں چاہتے فساد چاہتے صحیح ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہوں عائشہ بات کر رہی ہوں کشانا سے جی فرمائیے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فضائر وغیرہ جو ہم کرتے ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے अच्छा. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مانیت ہوتی ہے الٹے پڑ جاتے ہیں نہیں کرنے چاہئیں اچھا اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آگے جو تاکہ عبادت, عبادت کے لیے رات آ رہی ہیں راتیں آ رہی ہیں اس میں کچھ ایسی عبادت بتائیں جو خاص دعا کی قبولیت کے لیے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم بڑی بات کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں لاہور سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ناصر حبیب جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے مجھے افضل شاہد صاحب بیٹھے میں آپ کے پاس اس سے نہ سُناتے دل نبی دے نظارے کو ہی نہیں اچھا انشاءاللہ آپ کو ضرور سنواتے ہیں بھائی بہت بہت کال کرنے کا کہ کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے مفتی سب سوالات کافی اکٹھے ہو گئے تھا کہ کیا زمانہ رسول میں بھی فرقے تھے हم. تو فرقے جو عقائد کے اختلاف کی بنا پر مارے سے وجود میں آتے ہیں وہ نبی کریم کے دور تو نہیں تھے کیونکہ بہت پرامند زمانہ تھا انحصار پھیلا پہل پہل تھا نبی کریم کی وسالے ظاہری کے بعد پھر اس کے بعد کچھ فتن نمودار ہوئے تھے اور نبی کریم کے دور میں فرقے کا کوئی تصور نہیں تھا یہ کہتے ہیں سونا مر پر حرام رکھا عورت پر جائز کیوں رکھا ہے تو اس کی بھر حکمت تو اللہ تبارک تعالی اور اس کے رسگلی بہتر جانتے ہیں یہ شارحین نے ضرور لکھا ہے کہ اس دور میں ریشم جو تھا مردوں میں نزاکت پیدا کرتا ہے اور سونا جو ہے اس کے اندر مشغول ہونے کے بعد آدمی کی مشغولیت دنیا کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے جبکہ اس وقت کا تقاضہ یہی تھا کہ لوگ جو صحابہ کرام خصوصا چونکہ پورے دنیا میں اسلام کو تھا تو اس کے لیے جہاد کی بھی ضرورت سو نزاکت اور دنیا کی طرف سے ہٹ کر آخر کی طرف کامل طور پر مائل رہیں صحیح. تو نبی کریم نے ان دو چیزوں کی ممانعت فرمائی اور چونکہ بعد میں ان کی اجازت نہ دی تو پھر یہ ممانعت یہاں تک کے لیے چلتی رہے گی हم. آگے بھائی, بھائی نے پوچھا کہ چار رکعت سنت اگر پڑھ رہے ہیں پہلے میں سورہ ناس پڑھ لی تو پھر آگے کیا کریں گے سنن اور نوافل کے اندر اگر آپ ایک ہی سورت کو چاروں رکعت میں پڑھ لیں تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہوتا یا پہلے میں اگر سوریہ پڑھ لی باقی سب میں بھی سوریہ ناس پڑھ لیں تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک بہن سوال کیا کہ ہم اللہ کو تو کہتے ہیں تو اور نبی کے لیے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی یکتا ہے اکیلا ہے اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہی ادب ہے جو اس کی یکتائی کی طرف کامل طور پر اشارہ کر رہے ہوں صحیح تو, تو, صحیح تو, تو کے لفظ میں یکتائی ہے جب کہ آپ کا لفظ ہم جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم میں جہاں انبیاء علیہم السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کو مخاطب کیا ہے وہاں پہ واحد مزکر حاضر کی ضمیر استعمال کی ہے جس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو تو ہی بنے گا تو اس لیے اس میں کوئی بیدبی کا پہلو نہیں ہے بلکہ اللہ کی شان یکتائی کو بیان کرنے کے لیے اس کا استعمال آئین ادب ہے ایک یہ بیان کیا کہ اگر بہن نے پوچھا تھا کہ میں کوئی بچہ گود لیتی ہوں ہم کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے محرم ہوگا یا نہیں لڑکا ہے تو ماں کے لیے اور بچی ہے تو ان کے شوہر کے لیے مسئلہ یہ کہ بالکل وہ ایک اجنبی ہوگا اور نامحرم ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو اس چھوٹے بچے کو لیں اور ڈھائی سال کے اندر اندر یہ بہن انہیں اپنا دودھ پلا دیں ٹھیک تو پھر وہ ان کے لیے رضائی بیٹا بن جائے گا اور حرام حرام ہو جائے گا دونوں ते ते ایک کونر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تو سنیم بھائی کیا حال ہے اللہ کا کرم ہے کون سا کہاں سے بات کر رہا ہوں میں شاہد بجا والا سے بات کر رہا ہوں جی شاہد صاحب کوشچن ایک تو پہلا کرنا چاہوں گا کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا جو ناجائز نہیں ہے جائز تو نہیں ہے ہاں جی اچھا اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کل غیب کی کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا اس بارے میں میرا کوشچن یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ کا واقعہ ہوا بڑا مشہور واقعہ ہے تو تب تک خاموش کیوں رہے جب تک کہ نہیں کل یہ ڈسکس ہوا تھا بھائی آپ نے شاید سنا نہیں ہے اچھا سوری پھر میں بالکل ڈسکس ہوا تھا آپ سن نہیں پائے میرا خیال ہے ویسے مختصر انشاءاللہ پھر بتا دیں گے کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر جی ہم کانچے سے بول رہے ہیں مجھے ایک سوال تھا کافی دنوں سے کنفیوژن ہے میں کال کر رہی ہوں لگ نہیں رہی نا ہوں یہ سوال ہے میرا کہ یہ کیا موت کا وقت مقرر ہے یا نظر سے موت ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب کے ساتھ مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں کے ساتھ آپ کہیں نہیں گے ہم لوٹ رہے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم ساوری بھائی جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے میں کھانے وال سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے بہن مجھے آپ سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں بہت ماشاءاللہ اللہ پروگرام آپ اچھا پیش کر رہے ہیں بہت خوبصورت ہے اتنا دینی پروگرام ہے اس سے ہم لوگوں کی بہت اصلاح ہو رہی ہے بہت شکریہ اور ماشاءاللہ اللہ آپ کا انداز بنا اتنا خوبصورت آپ مطلب ادا کرتے ہیں کہ نا دل متاثر ہو جاتا ہے بہت شکریہ. اور دل چاہتا ہے کہ ہم سونا بھی چاہیں نا مگر نیند نہیں آتی کہ پروگرام مس نہ ہو جائے ماشاء اللہ مفتی صاحب مفتی اکمل بہت اچھا مطلب طریقے سے سمجھاتے ہیں سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور ہم لوگوں کی بہت اصلاح ہو رہی ہے اور میں خلیل وارسی صاحب کا بہت بہت شکریہ اس ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اتنا پیارا پروگرام پیش کر رہے ہیں جی فرمائیے سوال کیجئے سوال میرا سوال یہ ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردے پہ مکھی نہیں بیٹھنا چاہیے تو اور اڑاتے رہتے ہیں جیسے جس مردے کی تو جان نکل جاتی ہے مرنے کے بعد جان نہیں ہوتی تو مکھھی کا کہتے اس پہ بہت وزن ہوتا ہے تو اگر اس پہ مکھی کا وزن ہوتا ہے جیسے ایک شہر میں کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا اسے دوسرے شہر لے جانا چاہتے ہیں ہم لوگ تو تابوت میں لے کر جاتے ہیں جی تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کا مردے پہ عذاب ہوتا ہے یا سختی ہوتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ہمارے ساتھ ایک کال اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے اسلیم بھائی الحمدللہ آپ کی دعائیں اور مفتی اکمل سے بات کرنا چاہتے ہیں جی جی کیجیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ بات کرو یہ شاہ فرمائے جی ہم پتوں کیسے ہیں جی جی فرمائیے سوال کیجیے السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ابو بہت بہت دکان پہ جی ارشاد پڑھ رہی ہے ہلو میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے افسر نو شاہی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور نظرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہاں نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی واہ واہ وا, وا, وا. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی اک وسیلہ اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنجو گم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی یہ سنا رہے بہت گور اندھیری قبر کا قبرکا رکھنا ہے جی وہاں سرکار کے چہرے کی زیادت ہوگی ابرکاب نکھنا ہے وہاں سرکار کے چہرے عاد کبھی آتی کبھی تار کبھی ملے لایا ارے جس کی قسمیں رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی جس کی کس میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت میں کے بابا کی اجازت, اجازت ہوگی زلف لہرا وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی زلف لہرا وہ جب آئیں گے پھر قیامت پیا مت روگی میرا دان سے سرے حشاد روگی اک سہارا میں تیرا اسی مصر پر سرے ہوگی روگی تیرا سیلا ہے میرا رنج ویسی راحت ہوگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظیم ایک مختصر سبقفہ دیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شامدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور محمد افضل نوشاہی صاحب مفتی صاحب کچھ سوالوں کے جواب دے رہے تھے میں اگر اس سے پہلے کالر شامل کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سعودیہ سے بول رہا ہوں صاحب جدے سے جی جی بھائی فرمائیے جی <laughs> کرتے ہیں <ہم>، ساری <دنشطہ> ہم نے پوچھنا ہے یہ روزی حلال ہے یا حرام ہے سر ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں کس چیز کی عام عید کے بعد پاکستان آگے چھٹی دے سکتے ہیں یا <Anyone> دے کے آئے کس چیز کی کس چیز کی نوکری نوکری سلو میں اپنا نائی کا کام کروں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں عائشہ جی فرمائیے میرے دو تین سوال ہیں پلیز سن لیجئے گا جی جی فرمائیے ہاں جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو عورت کے پاس سونا ہوتا ہے وہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے اس پہ عورت نے دینی ہوتی ہے کیونکہ خامدنی کمائی کرتا تو ٹھیک ہے آگے چلیے اور دوسرا یہ کہ اگر میاں پر قرض ہو تو پھر بھی عورت نے سونے کی زکاعت دینی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے قرض میاں جو کمانا ہے اسی میں سے عورت زکاط دے گی ٹھیک ہے اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی چیز گروی دے کے پیسہ لیا گیا اور اس سے کاروبار کیا گیا ہو اور وہ کاروبار بھی ابھی کوئی اسٹیبلش نہ ہو تو اس پر بھی زکاط بنتی ہے جب ہم کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ان کی بچی یونیورسٹی میں جاتی ہے تھرٹی فائیو دور ہے وہ تو یہ اس سے مسافر نہیں ہوں گی کیونکہ اپنے شہری حدود سے تقریبا ساڑھے ستاون میل فائیو اینڈ ہاف اگر وہ دور جائیں گے مائل تو پھر یہ ہوگا ورنہ ایک یہ hmm. کہا کہ والدہ نے بچوں کے لیے سونے کی وسیعت کر دی ہے تو اس سونے پر زکات بنے گی یا نہیں hmm. اصول یاد رکھیں کہ وصیت کرنے سے چیز ملک سے باہر نہیں نکلتی ہے اچھا مالک ہی رہیں گی جب والدہ مالک ہے تو زکوات ان پر بنتی رہے گی ایک ہی بات پوچھا کہ زکات کیا بھائی اور والد کو دے سکتے ہیں تو والد کو زکات نہیں دے سکتے بھائی کو زکات دے دے زکات جب بھائی کو ادا ہو جائے تو انہوں نے کہا والد صاحب غالبہ نابینا ہے تو پھر بھائی اس زکات کے پیسے سے والد کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ادائیگی زکات کے بعد وہ زکات ہو گیا ہے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام لاہور سے آصم بول رہا ہوں جی آصم صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ اور قل کی کیا اہمیت ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک جی ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ بہرین میں ایک خاتون عدت گزار رہی ہیں اور ان کی جوان دو بچی ہیں وہ باہر نہیں جا سکتی تو انہیں نکلنا پڑتا ہے دوران عدت ہم ہمارا دین بہت بہترین دین ہے اس میں اتنی سختی و شدت نہیں ہے اس لیے فوقا نے واضح طور پر لکھا کہ اگر کوئی عورت مجبور ہے تو دوران عدت بھی وہ باہر نکل سکتی ہیں پردے کا اہتمام کریں اور لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے ان کا گھر میں داخل ہونا ضروری ہے جی تو وہ جا کے باہر کام کر سکتی ہیں دوسرا پوچھا کہ عدت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ نہیں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کا حکم ہے چار مہینے دس دن پورے کریں لیکن اسی سہولت سے فائدہ اٹھا کے وہ پورا کر سکتے ہیں ایک جی پوچھا کہ کیا حالت روزہ میں بال وغیرہ کٹوا سکتے ہیں تو جہاں کے بھی آپ بال چاہیں کٹوا سکتے ہیں اس سے روزہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک یہ کہ بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کے فیز و براکات کے حاصل کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہے تو دیکھیں اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ ادب اور احترام کے ساتھ جایا جائے بہتر یہ لکھا ہے تو کہانی کے پاؤں کی طرف سے داخل ہوں اور ان کے سینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اس طرح کہ آپ کا رخ و صاحب مزار کی طرف ہو اور پشت کہبت اللہ کی جانب ہو اور پھر آپ ادباً جو قرآن عظیم پڑھنا چاہیں پڑھیں اور اللہ کی بارگے میں دعا مانگ کر واپس آ جائیے شرح برکت ملے گی بہن نے پوچھا کہ بات کہتے ہیں کہ وظائف نہ پڑھ جائیں اور الٹے پڑ جاتے ہیں تو وظیفہ جو ہوتا ہے یہ قرآن آیات ہوتی ہیں اسماعی الہی ہوتے ہیں نبی کریم پر دو شریف وغیرہ کے سیغے ہوتے ہیں تو یہ الٹے نہیں پڑھتے ہیں اصل میں بعض میں جلالی تاثیر ہوتی ہے گرم تاثیر ہوتی ہے جس کو ہماری نازک طبیعت برداشت نہیں کر پاتی اس لیے کہا گیا ہے کہ وظائف اختیار کریں تو کسی کی اجازت سے اختیار کریں اور بہترین وظیفہ درشیف ہے جو کروڑوں کی تعداد میں بھی آپ پڑھنے تو ٹھنڈا ہی رہتا ہے سے کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا تو اس کو اختیار کیا جائے انہوں نے پوچھا شبِ قدر میں کون سی عبادات اختیار کریں کہ دعا مقبول ہو جائے دعا کی مقبولیت تو خیر اس کے اور نوازمات ہیں آپ عبادت اختیار کریں کوئی بھی کریں سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ گناہ سے بچنا ہے نمبر ایک نمبر دو اگر آپ کے پہلے زمانے کی قضا نماز وغیرہ باقی ہیں تو بہتر یہ کہ ان کو ادا کریں اس کے بعد سے نقلی عبادات بھی ہیں قرآن عظیم ہیں نفل نماز وغیرہ ہیں وہ آپ ادا کریں ایک کار شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم وعلیکم السلام جی بات کر رہا ہوں ہیلو جی کہیے ہیلو جی کہیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں سرحدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی چوکاشتہ باد سے جی جی فرمائیے ہیلو جی جی فرمائیے اچھا کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ اچھا میرا یہ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ نا ناخن پالیسی وغیرہ لگاؤ کے تو پھر رو ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب ایک سوال کیا اجازت میں اور شامل کر لوں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں لہیا سے بول رہا ہوں محمود جی محمود صاحب فرمائیے سر یہ پوچھنا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بچوں کو قرآن پاپ پڑھاتی ہیں اچھا ماشاء اللہ ہاں جی حید کی صورت میں وہ بچوں کو سبق دے سکتی ہیں اور خود بھی پڑھ سکتی ہیں یہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے محمود صاحب آپ کو بالکل بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا روزے میں پیسٹ یوز کرنے کے بارے میں پوچھا تو دیکھیں اگر تو پیسٹ یوز کیا اور اس کا کوئی ذائقہ حل تک پہنچ گیا ہے اثر اس کے ذرات وغیرہ پہنچ گئے تو پھر تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا اور حالت روزہ میں کسی ذائقے دار چیز کا بلا ضرورت چکھنا فکہ نے مکرو لکھا ہے لہذا پیسٹ کا یوز کو ایسی ضرورت میں شامل نہیں ہے کہ اسے کیا جائے لہذا پھر مکرو تنظیم ہوگا بہتر ہے کہ اس کو نہ یوز کیا جائے اور جن کے شوہر سخت مزاج کے ہوں اور کھانا جو ہے اس میں نمک ہاں وہ پلیٹیں پھینک دیتے ہوں جی ہاں وہ ضرورت متحق ہو گئی ہم نے اسی لیے ضرورت کا لفظ ارض کیا کہ اگر کوئی بہن ایسی ہے کہ شوہر کی طرف سے ظلم و ستم کا اندیشہ ہو تو چکھنے کی صحیح تعریف کے ساتھ وہ چکھ سکتی ہیں چکھنے کی غلط تعریف یہ ہے کہ اس کو حلق سے نیچے اتار لیا جائے چکھنے کا مرتبہ زبان پر رکھ کے ذائقہ محسوس کرنا لوگ تو مفتی صاحب دو روٹیاں کھانا چکھنا کے ہاں بولتے ہوئے تو چکھا ہے ہم نے ٹھیک ہے ایک یہ سیدھا عشد سے رضی اللہ تعالی کے واقعے کے بارے میں کہا یہ اصل میں آپ کے جو تہمت لگا دی تھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پھر نبی کریم اتنے عرصے تک کیوں خاموش رہے تھے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ منافقین کا دور تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کی براعت کو خود اپنے زبان سے بیان کرتے تو انہیں تانہ زنی کا موقع ملتا کہ دیکھا اپنے گھر کا معاملہ تھا نا تو خود, خود یہ ڈیفینس کر رہے ہیں تو نبی کریم جانتے تھے کہ یہ ایک آزمائش کا دور ہے اور اللہ کی طرف سے ہی براعت ظاہر ہوگی جس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے گا اور مناسبین کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہوگی یہ حکمت تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ آیا تو نبی کریم نے خود ممبر اقدت سے بیٹھ کے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کی براعت کو اچھی طرح جانتا تھا اسی حدیث سے موجود ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو یہ حکمت رسول تھی جس کی بنا پر ملاقین کے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہوئے ایک ہی بہن ایک نے کہا شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم جی وعلیکم السلام میں سیز بٹی بات کر رہا ہوں فیصلہ باد سے جی بٹی صاحب نی تھی مفتی صاحبان سے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا روزہ رکھ کے تو وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو مفتی صاحبان سے پوچھ رہا ہے کہ اس بارے میں کہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی میں نے پوچھا کیا موت کے وقت مقرر ہے تو جی ہاں بالکل موت کے وقت مقرر ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور صحیح حدیث میں یہ واضح الفاظ آئے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اللہ کے حکم سے چار باتیں اس کی لکھ جاتا ہے جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ کب مرے گا دوسرے نے پوچھا کہ کیا نظر سے موت واقع ہو جاتی ہے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے موت دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وقت بھی اسی نے مخصوص کیا ہے لیکن اسباب اور ذرائع تو بہرحال دنیا میں بنتے ہیں تو نظر بھی ایک ذریعہ بن سکتی ہے لیکن اللہ ہی موت دینے والا ہے یہ پوچھا مردے پہ سے مکھی کیوں اڑاتے ہیں یہ غربن اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مردے کا انتقال ہو جائے اور اس پر مکھی بیٹھے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو گویا کہ وہ اس کی گرانی محسوس کرتا ہے اس لیے اڑانے میں کوئی حرج بھی نہیں اور یہ حدیث ثابت ہے اور یہ فرمایا کہ دوسرے شہر میں تابوت لے جاتے ہیں تو اس سے اس کو ہلتا جلتا ہوگا تو کیا اس کو عذاب ہوتا ہے سختی شدت ہوتی ہے تو یقیناً جتنا آپ مردے کو ہلائیں گے جلائیں گے اتنے اس کی ازیت کا باعث بنے گا اس لیے نبی کریم نے جنازے کو اعتدال کے ساتھ لے جانے کا حکم دیا کہ اعتدال کے ساتھ اس کو لے کر جائیں ہلائیں جلائیں نہیں ایک دی. یہ سیلون کے بارے میں پہلے بھی سوال تھا ہم نے آج کیا تھا کہ جو چیز شریعت میں گنا ہے اس میں تعاون بھی گنا ہے جو گنا نہیں ہے اس کا روزی بالکل حلال ہے لہذا داڑھی وغیرہ کے بارے میں یہ احتیاط کر لیں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں اس میں یہ کہتی ہیں کہ عورت کے پاس اگر سونا ہے تو زکوۃ کون دے گا شوہر یا عورت تو اسے نفع اور مزے کون حاصل کر رہا ہے وہ عورت ہی کر رہی تو سرکار بھی وہی دے گی قربانی کا بکرا میں سے شوہر بنتا ہے صحیح یہ ایک <laughs> مختصر سا یہاں پر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں شام دیر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم Hello. السلام علیکم Hello. السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا میں کامران انور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی کامران صاحب فرمائیے سر میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو وہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہے ان کی وفات کو دو دس چار دن وفات ہوئے تھے وہ بیلجیم سے آتے ہوئے نا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ جہاز میں ان کی شہادت کی متفق کی جائے کہ نہیں آپ کی بڑی اس سوال بانی بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی یہ زکات کے بارے میں پھر میں قرض کر دیتا ہوں یہ بہن نے جو سونے کا پوچھا ہے جس کی ملک میں سونا ہے زکات اسی پر واجب ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ شوہر آپ کے وکیل کی حیثیت سے آپ کی طرف سے زکات ادا کر دیں لیکن ذمہ داری انہیں پر ہے کہتی ہیں کہ اگر عورت کے ورنہ عورت کہاں سے ادا کرے گی چنانچہ اگر شوہر انکار کر دے تو عورت چاہے اپنا زیور بیچے اسے, اسے اس کو بیچ کر ہی زکات ادا کرنی ہوگی صحیح جی ہاں یہ لازم بتایا دوسرے سوال میں وہ چیز ہے کہ جہاں بھی شوہر پہ قرضہ ہے تو پھر زکات کیسے دے تو یہ قرضہ شوہر پر ہے ان پر نہیں ہے لہذا ان کے اوپر زکات بنتی رہے گی دوسری انہوں نے کہا کہ کا کچھ چیز رکھی ہوئی ہے اس سے ہم کاروبار کر رہے ہیں تو اب بھی اس کاروبار میں جو پیسہ لگایا ہوا اس پہ زکات ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اگر آپ اس قرضے کے پیسے کو اپنے پاس موجودہ مال سے مائنس کر دیں تو پھر نصاب کے برابر رقم بچتی ہے یا نہیں اگر بچتی ہے تو اس کے سال گزرنے پر زکوۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یہ چالیسویں اور کل کی شرعی حیثیت یہ عیسال ثواب ہیں عیصال ثواب کی صورتیں ہیں مستحب عمل ہے جائز ہے بشرطیکہ لازم و ضروری سمجھ کے نہ کیا جائے کوئی اگر نہ کرے تو اس کو ملامت نہ کی جائے آپ کریں ٹھیک ہے مستحب کام اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح صحیح وضو اگر ناخن پالش لگا ہو تو وضو ہوتا ہے کہ نہیں تو چونکہ ناخن پالش سے ایک تہ بن جاتی ہے اور یہ تہ پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکتی ہے لہٰذا وضو نہیں ہوگا جب وضو کرنا چاہیں اس کو دور کریں یہ کہتی ہیں بیوی قرآن پڑھاتی ہیں تو ایام مخصوصہ میں سبق کیسے دیں گی بچے کو دیکھا ایام مخصوصہ میں عورت کے لیے کسی آ پوری عرت کو ایک ساتھ پڑھنا منع ہوتا ہے اسی کا نام قراءت ہے جس کو اردو میں ہم پڑھنا کہتے ہیں اگر اس کو توڑ دیا جائے تو وہ حقیقت قراءت نہیں ہے لہٰذا یہ ایک لفظ پڑھائیں اور ہج کر کے پڑھا دیں جیسے الحمد رب المین ہے کیونکہ الحمد للہ رب عالمین تو یہ چار الفاظ کہلائیں گے پوری آیت نہیں کہلائے گی اس طرح توڑ توڑ کے پڑا انجیکشن میں روزے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف مبنی ہے روزہ ٹوٹنے کے سبب پر کیوں چنانچہ یہ تفصیل لمبی ہے تو میں خلاصہ کر دیتا ہوں چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے بچا جائے اس میں میں یہ ارض کرتا ہوں کہ اگر انجیکشن کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے یہ ہلاکت کا اندیشہ ہے بالفت تو اس صورت میں انجیکشن لگا کر روزہ پورا کیا جائے اور ان فکاہا کے قول پر عمل کر لیا جائے جو کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا اور اگر نارمل حالت ہے تو پھر لگانے سے اشتناب کریں انسان کی جان نکلتی ہے تو یہ تکلیف کا ہونا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے हم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمان ہے کہ مومن کی جان بالکل ایسے نکلتی ہے جسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے हم. اور بعض صورتوں میں تکلیف ہوتی ہے اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے عمل کے ذریعے کسی درجے تک نہیں پہنچ پاتا हم. تو اللہ تعالیٰ تو اس کو موت میں شدید ازیز اور تکلیف دیتا ہے جس پر صبر کی بنا پر اس درجے تک پہنچ جاتا ہے صحیح یا یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے بعض یہ شدت ہو تو بہت ہی شدید شدت ہے جس کے مختلف بیانات ہیں کہ جیسے کسی زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو یہ بھی بیان کیا گیا یا کسی روئی میں جیسے کانٹا ڈال کے اس کھینچا جائے تو اس کے ساتھ کچھ روئی بھی نکل آئے تو اتنی یعنی سختی کے ساتھ بعض اخت روح نکلتی ہے یہ ہے لیکن یہ اکثر کفار کے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ مومن کی روح انتہائی نفیس انداز سے نکلے گی جہاز میں کہتے ہیں کہ کوئی مر گیا تو کیا مرتبہ شہادت پائے گا تو حالت سفر کے اندر تو یہ ملتا ہے کہ سفر میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اللہ تعالی اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا تو اللہ کی رحمت امید ہے کہ انہیں بھی حکمی شہید کا مرتبہ مل گا ایک کالر شامل کرتے کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ للہ کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں پہلے تو میں آپ کی ڈریسنگ کا بہت تعریف کروں گا آپ کی ڈرسنگ مجھے بہت پسند ہے بہت شکریہ جی فرمائیے سر تین سوال ہیں میرے آپ سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ جو ناچ پڑھ لیتے تھے آپ ابھی جی کہیے تو یہ یہ گانے کی طرف پہ تھا یہ ایک گانا تھا اس کی چک سے یہ ناک پڑی جا رہی تھی اچھا تو یہ مجھے بتا دیں کہ یہ صحیح ہے کیا ناک پڑنا ٹھیک ہے دوسرا سوال اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ جو آپ جو کہتے ہیں کہ ہم لوٹتے یقین کے ساتھ ہوں ہوں جی کہیے آپ اسے بھی کچھ شرح مسئلہ بنانا چاہ رہے تھے شاید اکوالا ہمارے ساتھ اور السلام علیکم آ, یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب جس طرح مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا ان پانچ چیزوں کا ذکر کیا آ, اصلاح معاشرہ کے لیے آ, سب سے پہلے علم عمل آ, حکمت کے ساتھ آ, صبر اور اخلاص. اخلاص یہ پانچ چیزوں میں سے آج اس مثالی معاشرے کو پانے کے لیے جو کوشش ہر شخص اپنی جگہ پر کر رہا ہے لیکن وہ معاشرہ قائم نہیں ہو پا رہا ہے برائیاں بگاڑ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پانچ میں سے کس چیز کی سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے دیکھیں میں ایک یہ عرض کروں گا کہ پانچ چیزوں کے علاوہ اور بہت سارے اوساف ہیں کے جمیلا اخلاق حمیدہ جو نبی کریم علیہ السلام میں موجود تھے تو قرآن حقیم نے واضح کہا کہ وہ ان کا اعلیٰ خلوکن عظیم کہ آپ جو ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں تو جتنے بھی اوساف کما لیا تھے انسانی ہمارے سے وہ سب بھی پاگل سلام کے اندر دا موجود دا تھے دا اور آپ کی دعوت کے اندر یہ ساری چیزیں باقاعدہ مؤثر تھی یہ بات تو ہیں کہ دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے کسی کی اصلاح کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے کردار اس کے اندر جہاں یہ پانچ چیزیں ہیں اس کے ساتھ افو درگزر ہو ایثار ہو ہمدردی ہو محبت ہو شفقت ہو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ان میں سے کسی حوالے سے بھی آپ کے اندر نقص پایا جائے گا تو یقیناً آپ کی دعوت میں نقص پیدا ہوگا تو یہ بات ہیں ہے کہ اسلام بھی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق اور کردار اور صحابہ کرام کے کردار سے پھیلا ہے وہ ساری چیزیں تو عمل میں آ جائیں گی جا اب آج یہ ہوتا, ہوتا ہے کہ یا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کا اخلاق تھے کردار تھے اس کی طرف نظر نہیں ہے یا پھر نظر تو ہے مگر اس کو نظر انداز کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم جب دعوت دیتے ہیں تو یا تو بازو کا تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں رزسٹینس پیدا ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ جذباتی ہو جاتے ہیں صحیح. اور پھر وہ اخلاقی کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے हुँ. پھر وہ عدم استقامت کا بھی اظہار ہوتا ہے وہ جو ایک استقامت ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بھی مسائب پریشانی آئی हुँ. لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لاکی عرب والے رکھ دے تو میں اپنے اس کام سے مشن سے نہیں ہٹوں گا سی کیونکہ سی یہ کام اللہ تعالیٰ کا کام تھا تو جب یہ کام اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا جائے تو اس میں لوگوں کی باتوں کو لوگوں کے معاملات کو تو یقینی تو برداشت کرنا پڑے گا نظر انداز کرنا پڑے سی گا سی یہ چیز ہمارے اندر بہت کمی ہے کہ جذباتی ہو جاتے ہیں فوری طور پہ مناظرانہ مباحثانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے عملی کوتاحیاں بھی بہت ساری ہیں کہ کسی اور کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو مگر خود اس سے ہم خالی ہوتے ہیں صحیح. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں ان پانچ چیزوں میں سے اس دور میں کس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ جس طرح آپ نے پانچ اصول اور میپ اس سے متاثر ہوا یہ پانچ اصول بتایا اور اس میں سب کچھ آ رہا ہے ان پانچ اصولوں میں سے کون سی چیز کی آج کل کمی نظر آتی ہے اصل میں پانچوں کی مجھے تو کمی نظر آ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے لازم و مزوم ہے تبلیغ کے لیے کہ ایک چیز کو بھی آپ ہٹا دیجئے تو گویا کہ اگر کوئی ایک چیز پانچ اینٹوں سے بنی ہو ایک اینٹ ہٹا دے تو چار بھی کمزور ہو جائیں گی صحیح یہ مسئلہ ہے سب سے پہلے تو علم دین کی ہی کمی ہے ہمارے پاس تبلیغ کرنے والے کو خود نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں وہ غلط چیز کی گائڈ لائن دے رہا ہوتا اس کا نتیجہ جاتا جاتا ہیں, بعض اوقات غلط مسئلے لوگ سیکھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں ही. جیسے یہ جیسے یہ مشہور مسئلہ ہے کہ اگر ہم بچی کو جنازے کے ساتھ چالیس قدم چلا لیں گے تو ادھر ختم ہو جائے گی اب یہ آپ اندازہ کیجئے ही. کہ کہاں سے نکال لیں گے <laughs> مختصر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ اور نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں محمد افضل نوشاہی لاہور سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں نعت شامل کریں گے کالر پیرے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی. وعلیکم السلام کا جی جی فرمائیے ہم حجبر گئے تھے میں اور میری والدہ اور میری وائف اچھا